اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیسلام میم ذالک الكتاب لا ریب فيه هدل الذين يؤمنون بالغيب ويقيبون الصلاة وبما رذقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على أدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صورت البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت ہے اللہ تعالی نے اس صورت کے آغاز میں قرآن پاک کے کتاب برحق ہونے کا ذکر کیا ہے اور پھر اس صور میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے ہیں آدھی صورت بنی اسرائیل کے احوال کو ذکر کرتی ہے اور آدی صورت مسلمانوں کے لیے احکامات پر مشتمل ہے سب سے پہلے اللہ تعالی آغاز اس بات سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی وہ عظیم کتاب ہے لارئی بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ تو اس میں شک کرتے ہیں کروڑوں عیسائی ہے اسی طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہے بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں نہیں مانتے قرآن کریم کو تو کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ شک کرنے والے نہیں ہیں شک کرنے والے تو بہت ہیں، نہ ماننے والے تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم کتاب ہے ایسی اللہ تعالی کی لاجواب کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کوئی اشکال نہیں کر سکتا اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی سب سے مضبوط دلیل قرآن پاک ہے ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہی قرآن کریم ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے اور ہم اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارتے ہیں تو ہم اس پر زندگی کیوں گزارتے ہیں یہودیت بھی ہے عیسائیت بھی ہے اور دنیا میں مذاہب کے نام پر اقوام بھی ہے تو ہم نے ان کے طریقوں کو نہیں لیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لیا اسلام کو اختیار کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین اب اس کی دلیل کیا ہے یہ تو یہودی بھی کہتا ہے یہودیت سچا دین ہے عیسائی کہتا ہے عیسائیت سچا دین ہے مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اسلام کے سچے ہونے کی دلیل قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک سورج بنا کے دیکھا دو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک کوئی قرآن کریم کی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سک اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ چیلنج قرآن کریم نے صرف عربوں کو نہیں کیا مخاطب تو وہی ہے لیکن عرب بھی ہے عجم بھی ہے انسان بھی ہے جنات بھی ہے اللہ تعالی فرماتے ودرو شہدا اکم مندون اللہ اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کر کے قرآن پاک کی صورتوں کی طرح ایک صورت بنا کے دکھا دو اتنی بڑی چیلنج دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا اتنی بڑی چیلنج دنیا کے اندر سارے دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہو مسالا نے ایک کمپنی بنانے والے کا یہ جو ہم نے قلم بنانا نا ایسا کوئی نہیں بنا سکتا تو وہ چیلنج کرے کہ بھائی اس ملک میں نہیں بنا سکتا اس بر اعظم میں نہیں بنا سکتا پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں بنا سکتا کبھی بھی نہیں بنا سکتا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا اور تا قیام قیامت چیلنج کیا کہ قیامت تک کے لیے سارے دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اس طرح صورت بنا کے دکھا دو اور پھر اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے فعلم تفالو ولن تفالو اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو تو یہ ہماری دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے اور یہ ہمارے اسلام پر ہونے کی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے آغاز یہی سے کیا را کتاب و لار وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک شب و شمر اور آگے چل کر اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے پورے دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم ایک سورت بنا کے دکھا دو اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے یہ تو چیلنج ہے اس کا بقیہ پرانے پاک کی خبریں قرآن پاک کی اطلاعات ابو الحمد زندہ تھا قرآن کریم میں اللہ نے صورت نازل کی تب بد ادا اب و تب جب انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور حالات کو برباد ہو جائے اسے اس کا مال اور اس کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ جہنم میں داخل ہوگا ابو لہب زندہ ہے تو کتنا آسان تھا باب لہب کلمہ پڑھتا بات ختم ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو پڑھ لیتا کلمہ نہیں پڑھ سکا قرآن نے کہا نہیں پڑھے گا وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا تو قرآن کریم یہ ہمارے اسلام برحق ہونے کی دلیل ہے آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلافت کا ذکر کیا کہ اس زمین میں اللہ تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق وہ انسان ہے جسے اللہ تعالی نے خلافت دی ہے اور جسے علم سے آراستہ کیا ہے علامہ لسما اک اللہ آدم, آدم علیہ السلام کو علم دیا علم کے ذریعے سے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے کے اس نے سجدہ نہیں کی. اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کا کمال اور انسان کی عظمت وہ علم سے وابستہ ہے اگر وہ علم دین حاصل کرے وہ کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرے تو ایسا انسان کمال پانے والا ہے اور ایسا انسان اللہ کے یہاں محترم ہے اور ایسا انسان اللہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت کا مستحق ہے جس کے پاس علم ہو تو انسان کا سب سے بڑا کمال وہ علم سے آراستہ ہونا ہے جہالت انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے انسان کی سب سے بڑی ذلت اور اس کی سب سے بڑی خواری انسان کا جاہل ہونا ہے جب انسان علم سے نا بلد ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے بہت سارے برائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے آگے اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل ایک قوم ہے ہم نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا ہم نے ان کو کتاب دی ہم نے ان کو اپنے زمانے میں تمام قوموں میں سب سے بہتر قوم ان کو بنایا ان کو عزت عطا کی ان کو سرداری عطا کی اور پھر ان کو فرآن جیسے ظالم اور جابر دشمن سے نجات دی جو ان کے لڑکوں کو سبح کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا پھر وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل تھے ان پر سایہ کیا ان پر من سلوا نازل کیا ان کے کھانے کا انتظام کیا ان کے سائے کا انتظام کیا ان کو کتاب عطا کی ان کو رسول عطا کیا لیکن ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ضربت علیہم مزل ان پر ضلع ڈال دی گئی اس لیے یک فرون نبی آیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا انہوں نے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے حدود سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ زمین میں خلافت کے مستحق نہیں ہوتے بنی اسرائیل کو ہم نے خلافت دی زمین میں ہم نے ان کو سب سے معزز قوم بنایا ان کو کتاب دی ان کے پاس رسول بھیجا ان پر منسلو نازل کی ان کو روحانی جسمانی ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی ناشکری کی انبیاء کو قتل کیا اللہ کی کتاب کا انکار کیا اللہ کے کی دین کا انکار کیا نتیجہ کیا نکلا سور و بندر بنا دیے گئے سور و بندر بنا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اترا اور مغضوب علیہم اللہ کی نافرمان قوموں میں ان کا شمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عزت دیتا ہے اور کسی قوم کو رفعت دیتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ عزت اللہ کی فرماورداری سے وابستہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وابستہ ہوتی ہے اگر انسان اس عزت کے نتیجے میں اللہ کا نافرمان بن جائے اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے لگ جائے تو جو اللہ عزت دینے پہ قادر ہے وہ اللہ عزت لینے پہ بھی قادر ہے جو اللہ خوشیاں دینے پہ قادر ہے وہ اللہ تعالی خوشیوں کے واپس کرنے پہ بھی قادر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کو بحیثیت عبرت کے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو بنی اسرائیل قوم سے عبرت حاصل کرو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں دی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں ان سے لے لی اور پھر اس کے مقابلے میں پہلے پارے کی آخیر میں جا کے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے قیادت دی لَا رَبُّهُ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے امامت دی ہم نے ان کو عزت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو نبوت اور رسالت دی انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی وہ من ضروری تھی یا اللہ میرے اولاد میں بھی یہ مبارک سلسلہ چلے میرے اولاد میں بھی انبیاء اور رسول آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے یہ کہا لا یا نال وحد کہ ہمارا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان ہوں گے وہ اس عزت کو نہیں پا سکیں گے یہ عزت صرف ان کو ملے گی جو ہمارے فرما بردار ہوں گے ابراہیم علیہ السلام وسلام اللہ کی اطاعت پر رہے اللہ کی فرما برداری پر رہے جتنی قربانیاں آئی جتنی مشکلات آئی جتنے امتحانات آئے لیکن انہوں نے اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑا ملک چھوڑ دیا چلے گئے مہاجر نیلا ارب جب ان کے والد نے کہا کہ آپ کو شرک کرنا پڑے گا نے کہا میں تو شرک نہیں کرتا والد کو چھوڑ دیا خاندان لیکن فرمایا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں برادری چھوڑ سکتا ہوں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ میں شرک نہیں کروں گا خاندان شرک میں مبتلا ہے برادری شرک میں مبتلا ہے علاقے والے شرک میں مبتلا ہے میں نے شرک نہیں کرنا میں نے اللہ کو وحدہ شریک ماننا ہے ہم نے آگ میں ڈالا کہ آگ میں ڈالتے ہو یا جو بھی کرو ایسے امتحانات آئے لیکن ابراہیم علیہ سلاد و سلام جمے رہے اللہ کی نافرمانی نہیں کی بنی اسرائیل پھسل گئے بنی اسرائیل نافرمانی میں چلے گئے بنی اسرائیل نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ نے عزتیں لے لی اللہ نے عزت دے لے لی اللہ نے ان کو زلیل قوم بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے جگے رہے اللہ نے ان کو عزت دیتے چلے گئے اللہ ان کو بڑھاتے چلے گئے اس لیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری پر جم گئے اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور پھر اللہ تعالی نے ان کو وہ عزمت اور عزت دی کہ کابت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے کروائی اور پوری امت مسلمہ اور ساری کائنات کے لیے جو مرکز بنایا کاغت اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنوایا کہ قیامت تک انسان یہاں عبادت کریں گے ایسا مرکز ابراہیم علیہ السلام بنائیں گے کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوگا خیر کا اللہ مسلح الا محمد و آل محمد کما صلی علی ابراہیم و آل ابراہیم ان حمید مجید اللہ بارک علی محمد و الا علی آل محمد کما بارک علی ابراہیم و آل ابراہیم ان حمید مجید قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ابراہیم کانا امتن ابراہیم علیہ السلام تو اپنی جگہ ایک امت تھے ایک فرق ایک امت کے برابر تھے ایسا زبردست ان کا عزم تھا اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں ان کی پختگی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا حنیفہ وہ تمام غلط راستوں سے ہٹ کر بالکل سیدھی راستے پر چلنے والے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دعا کی کابت اللہ کے لیے کابت اللہ کو بنایا اور اللہ تعالی سے کیا دعا کرتے تھے جب کابت اللہ کو بنا رہے تھے اسماعیل علیم دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول فرما کاغت اللہ کے ایک ایک اینٹ رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے مسلمتم مسلمت اے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے ہماری اولادوں میں بھی مسلمان پیدا فرما اے اللہ ہمیں بھی صحیح مسلمان بنا یا اللہ ہماری اولادوں میں بھی مسلمان بنا وہ ارنا مناسب یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بتا وہ تم یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آپ ہی معاف کرنے والے ابراہیم علیہ السلام سلام اللہ سے مانگ مانگ کے دعائیں کر کر کے کابت اللہ کو بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اور آپ کا بنایا ہوا مرکز رہتی دنیا تک باقی رہے گا اربنی اسرائیل کی شرارتیں اور ان کی خفاثتیں اور ان کی نافرمانیاں رہتی دنیا تک بتائی جائے گی کہ دیکھو یہ نافرمان لوگ آگے اللہ تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ اسلام کا رنگ ہے اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں سب اللہ ومن کو من اخس نوم اللہ سبغت جیسے کپڑے کو رنگا جاتا ہے اور جب اس کو رنگتے ہیں تو ایک ایک دھاگے میں وہ رنگ اثر کر جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا رنگ کسی پر چڑھتا ہے تو اس کے زندگی کے ہر ہر شعبے میں وہ رنگ داخل ہو جاتا ہے اس کے عبادات میں بھی نظر آتا ہے اس کے معاملات میں بھی نظر آتا ہے اس کے معاشرت میں بھی نظر آتا ہے اس کے کردار و اخلاق میں بھی نظر آتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کا رنگ نمایاں ہوگا جیسے ابراہیم علی سلاد و سلاد کی زندگی نمایاں تھی کہ ہر چیز چلی گئی اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں لیکن اللہ کی ذات کو میں نہیں چھوڑ سکتا اب جب انسانی زندگی میں امتحانات آتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں صبر کا راستہ سکھلایا یا اے مسلمانوں اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل کرو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزرتی ہے اگر مومن کو راحت حاصل ہے اور اس کے لیے حالات موزون اور مناسب ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو بھی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عجیب حالت یعنی کوئی حالت اجر سے خالی نہیں اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ اجر دیتا ہے اور اگر اسے خوشی ملتی ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے مومن کی زندگی صبر اور شکر میں گزرتی اور ہمیں اللہ تعالی کا شکر کثرت سے ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی کی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتے آج میں ایک دو مریضوں کو دیکھنے ہسپتال جانے کا اتفاق ہوا تو جب انسان ہسپتال جاتا ہے مریضوں کو دیکھتا ہے ضعیفوں کو دیکھتا ہے تکلیف میں لوگوں کو دیکھتا ہے تو ہر قدم پر انسان کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر ہے کیسی کیسی بیماریاں کیسی کیسی تکلیف یہ خاتون ملی ان کی سانس بیمار تھی کہ یہ پچھلے سات سال سے بستر پر ہے سات سال سے اور ڈاکٹر نے کہا ٹانگ کٹے گی لیکن ٹانگ بھی نہیں کٹ سکتی کہ پتنی فلاں بیماری ہے فلاں بیماری ہے یا اللہ ایک اور ساتھی سے ملاقات ہوئی وہ خود بیمار ہے پتہ چلا جی بی, بی, بی پانچ سال سے کومے میں ہے بستر میں وہ خود بھی اسپتال میں بیوی بھی بی پانچ سال سے کومے میں پڑی مطلب کیا انسان ہر قدم پر بولے یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر الحمد للہ الحمد دنیا میں کیسی کیسی پریشانیاں کیسی کیسی تکلیفوں میں لوگ مفتلا ہیں سوچ نہیں سکتے واقعی ہسپتال میں ایمرجنسی میں جا کے آدمی ذرا آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے نا میں ایک مریض کو دیکھنے آئی سی یو گیا بس گیا اور نکلا میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی جو وہاں مریض تھے جو وہاں کیفیت تھی جو وہاں حالت تھی میں بارہ شادی کا آپ تو فورن ہی آ گئے میں نے کہا بھائی اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو لوگ ایسی ایسی تکلیفوں میں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہماری ایک عزیزہ تھی اب تو فوت ہو گئی اس کو بیماری کیا تھی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی لیٹ نہیں سکتی تھی کھڑی رہتی تھی بس اب وہ اس کے بچے آ کے اس کا گوڑی خاتون تھی بےچارے بچے آتے تھے ان کے سارے وہ بیٹھتی تو اس کو چیخے چیخے نکلتی بیٹھ نہیں سکتی تھی لیٹ نہیں سکتی تھی اب وہ کبھی بیٹھا آتا کبھی بیٹے وہ کھڑی ہے بس دن رات کھڑی ہے یا اللہ یہ کیا بیماری ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کر ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کر اللہ تعالی کی کیا کیا نعمتیں ہیں ہم سوچ نہیں سکتے اور شکر پہ اللہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اس لیے شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انسانوں پہ حملے کروں گا لَا مِّن بَيْنِ وَمِن وَعَنَ وَعَنْ <شَمَائِنِهِم> سے, پیچھے سے دائیں سے, بائیں سے انسان پر ایسے حملے کروں گا گناہوں میں ڈالوں گا برائیوں میں ڈالوں گا تو آخر میں شیطان نے کے زبان سے ایک جملہ کیا نکلا لات اکثر شاکرین آپ اپنے بندوں کو شکر والا نہیں پائیں گے شیطان کی ساری محنت کوشش کا محور کہ انسان کو اللہ کا نا شکر بنایا جائے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے ہائے میرے پاس کیا ہے میرے پاس تو بہت کچھ ہے یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ سکون اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے مجھے ایک شخص نے خود کہا کہ میں گاڑی میں اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا تھا اور راستے میں ایک میاں بیوی بی سکوٹر پہ جا رہے تھے میاں بیوی بی ہوں گے یا بہرحال غالب گمانی وہ آپس میں ہنس رہے تھے جیسے باتیں کر رہے تھے اب یہ پریشان ہوں گے بیچارے گاڑی والے یہ ان کو دیکھ کے گیا دیکھو بڑے خوش نصیب ہے بھائی ہنس رہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے یہ خوش بھی ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں خوشی نہیں ہے بڑے بڑے مکانات میں خوشی نہیں ہے خوشی تو اللہ کی دین میں ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی فرما برداری میں ہے اللہ کی اطاعت گزاری میں ہے وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے کسی جگہ کسی نے کہا جی وہ رات کو گاڑ تھے نا تو اس کو کسی نے کہا چاہے رات کو گارڈ ہے تو آپ تو سو جاتے ہوں گے اس نے کہا یار وہ ہمارا سیٹ है ہے نا وہ ساری رات چھت پر ہماری چوکی داری کرتا ہے ساری رات چھت پر ہماری چوکی داری کرتا ہے کہ یہ سو نہ جائے یہ سو گئے تو مسئلہ خراب اب یہ ان کا چوکیدار سیٹ ان کا چوکی دار نہ یہ سو رہا نہ وہ سو رہا سکون مکان میں نہیں ہے سکون سواریوں میں نہیں ہے سکون اللہ کے دین میں ہے اللہ کی شکر گزاری میں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے مومن کی دندگی, صبر اور شکر. اے میرے بندوں مجھے یاد کرو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں یاد کروں گا کہتے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہترین مجلس فرائے ملائکہ میں اس بندے کا ذکر کرتے ہم زمین پہ کہتے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کرتے ہم شکر ادا کرتے ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے یہ دیکھو میرا بندہ کتنا راضی ہے مجھ سے سلام نے فرمایا جب بندہ پانی پیتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کیسا ذرا شکر ادا کر رہا تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزرتی ہے اگر حالات برابر ہیں ہم شکر ادا کریں اور اگر کوئی مزاج کے مخالف ہے صبر کرے شکر میں بھی اللہ کی طرف توجہ صبر میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہر حال میں مو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دو رکعت کے ذریعے سے شکر بھی اللہ کا ادا کرتا ہے اور دو رکعت کے ذریعے سے صبر کر کے اللہ کی مدد کو بھی حاصل کرتا ہے تکلیف آسان ہو جاتی جب دو رکعت پڑتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تکلیف کو اللہ ہلکا کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات ذکر فرمائی کہ دیکھو ایمان پر جمنا یہ ملت ابراہیمی ہے اور اس جمنے میں کبھی تکلیف بھی آئے گی صبر کرنا صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل کرو ہمیشہ دو رکات کی عادت بناؤ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی مسئلہ وضو کرو دو رکات پڑھو اللہ سے مانگو دیکھو اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کیسے آسان کر دیتے ہیں تجربہ کر کے دیکھو کسی کام کو کرنے جا رہے ہو وضو کرو دو رکات پڑھو اللہ سے مانگو پھر جاؤ اللہ تعالیٰ کیسی آسانیاں کر دیتے ہیں اللہ کا یہ دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمد رب العالمی وصلى والسلام, والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا أرحم الرحمن